والشر الموري مفتسطاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد تعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي تسلیم على محمد محمد محمد اچھا جناب آج یوم عرفہ ہے چودہ سو اکتیس ہجری نو ذا اور سولہ نومبر 2010 دس ہے آج سے ٹھیک چودہ سو بیس سال پہلے امام کائنات سلعین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المدنبین رحمت للعالمین امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجت الوداع کے موقع پر آج ہی کے دن یوم عرفہ کے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کتاب الحج جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ خطبہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے دو باتیں آج میری گفتگو کا موضوع بنیں گی بس یہ بھی میں ابھی مغرب کی سنتیں ادا کر رہا تھا اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کر لی جائے پہلی بات یہ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کا حوالہ ہے المستدرک للحاکم اللہ صحیح حیر. کتاب العلم چیپٹر ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ہمیں وسیعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جہا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ایک شفیق روحانی باپ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو کہے کہ آپ کی روحانی اولاد ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطابرات ہماری مائیں تو آپ وسلم ہمارے روحانی باپ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی باپ کی حیثیت سے شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے بعد میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی جس کا ریفرنس صحیح احادیث گے۔ سنت کا واحد سورس صحیح احادیث ہے اور الحمدللہ امت کا جمعہ بھی ہے اس بات کے اوپر کہ دو ہی سورس ہیں مین جو ایبسولوٹ سورس ہیں نالج کے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں اور ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں وہی وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے رویلڈ نالج کی صورت میں اپنے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اب یہاں میں مختلف گفتگو کو اس کانٹیکس میں کرتا جاتا ہوں لیکن ایک بات بڑی امپورٹینٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابۂ کرام علی مردوان کم و بیش کی چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے حالانکہ وہ الحمدللہ سب کے سب جنتی ہی ہیں اہل سنت کا یہ عقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی شادنی فرمائی کہ میری وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کو پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے اور تیس سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین وہ بھی شہید ہو گئے اور آخری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں ابو طفیل عامر بن واطلہ اور تعالیٰ المتوفا ایک سو دس ہجری وہ دنیا سے کوش فرما گئے اور آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تقریباً تیرہ سو بیس سال گزر چکے ہیں دنیا میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موجود نہیں ہے لیکن الحمد وہ وہی جس کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا تھا وہ آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر امت کے حوالے کر کے گئے تھے اور اس کا محفوظ رہنا یہ عقلی تقاضا ہے کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے تو قیامت تک کے لیے وہ تعلیمات محفوظ ہونا ضروری ہیں ورنہ معاض اللہ اللہ کے اوپر ظلم کی سفید جو ہے صفت لازم آئے گی کیونکہ جو دین سیدنا نام صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اگر وہ میرے تک آپ تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالی ہم سے اس معاملے میں اس طرح حساب بھی نہیں لے سکتا پھر کیونکہ ہم نے حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے ایک موچی سے بھی وہی سوال ہونا ہے قبر میں اور آخرت میں جو ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر اور سیدنا نام و بکر سعیدنا عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین سے ہونا ہے اس چیز کا لازمی تقاضا ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے. الحمدللہ کتاب و سنت ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے یہ ہمارے پرائمری سورس ہے ایبسولوٹ ہے اور دو سورس اور ہیں نالج کے جو کہ ریلیٹیولی ہیں ڈیرائیوڈ اصول ہیں کتاب و سنت سے ہی ڈرائیوڈ ہیں ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ امت کا اجماع ہے المستدرک للحاکم اللہ صحیحین کا جو کتاب العلم چیپٹر ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تھری ڈبل نائن نمبر حدیث ہے اور اس کے راوی بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ و تعالی عنہما ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا اللہ تعالی حفاظت کرے گا میری امت کی اور صورت النساء کی بھی ایک سو نمبر آیت سے اشارہ یہ بات نکلتی ہے کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب امت کسی بات پر اتفاق کرے گی اجماع کر لے گی تو وہ فرجت ہوگا لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اجماع حجت اجماع امت کو بھی حجت مانیں اور اجماع حجت اجماع امت کی جو بڑی بڑی مثالیں ہیں ان میں قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کر آنا سیدنا نام بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک خلافت اسی طریقے سے منکرین زکاط کے خلاف کتال کرنا اس طرح کے ایشوز گنتے چلے جائیں تو اتنے زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ جن کا سورس صرف اجماع امت ہی ہے اور چوتھا جو ڈرائیوڈ اصول ہے وہ ہے قیاس شرعی یا اجتہاد جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ بھی المصنف ابن ابی شاہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بائیس ہزار نو, سے نو سو نو نو نو نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ آئے تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو وہاں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہ پاؤ تو اس کے بعد اجماع میں دیکھو اور اگر اجماعی مسئلہ نہ پاؤ تو پھر تم اس میں قیاس کر لو اجتہاد کر لو لیکن اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف یہ ہے اہل سنت کہتے ہیں پہلے نمبر پر کتاب اللہ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجماع امت اور پھر قیاس لیکن جو اہل بدعت ہیں وہ تینوں چیزوں کو داؤ پر لگا کے اپنے امام کے اجتہاد کو پرایورٹی دیتے ہوئے اپنے امام کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے محمد فرق بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو کنٹراورشل بنایا گیا شیطان کی طرف سے اور آپ کے مقابلے پر اتنے بڑے بڑے بزرگ جو کہ خود بھی یہی کہتے تھے کہ کتاب اللہ اور سنت کو فالو کرو ان کے ناموں کو استعمال کر کے امت میں فرقے بنائے گئے ہاتھوں ہاتھ یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں بھی بد جاری کرتے ہوئے چھ سو سال تک چار مسلح پڑے رہے اور یہ بات یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق فضائل مدینہ کے چیپٹر میں جس نے مدینہ میں بد جاری کی سیدنا علی سے روایت ہے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ اس لانت میں سے حصہ حاصل کیا سلطنت عثمانیہ نے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تقدیر غالب فرمائی اور بخاری اور مسلم کی متفق ہے فضائل مدینہ کے چیپٹر میں قرب قیامت میں دین مدینے میں ایسے لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنی حفاظت کے لیے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے انیس سن پچیس کے اندر پچھلے ہزار سال سے جو گمراہی پھیلی ہوئی تھی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس گمراہی سے کیسے امت کا چھٹکارا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صورتحال بنائی کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد ایسے حالات کریٹ ہوئے کہ عرب کے اندر ہی ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے ایک تحریک اٹھائی جس کو انہوں نے سلفی تحریک کا نام دیا اور انہوں نے یہ دعوت دی کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع کی برتری کرتے ہوئے یہاں پر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں گے اور سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر بنے ہوئے مزارات کو گرا دیا جو صحیح مسلم میں ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں کتاب قبروں پر عمارت مت بنانا قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پر مت بیٹھنا نہ مجاور بن کے نہ ویسے اس کے اوپر کیونکہ قبر کہتا رہا ہوں میں یہ گفتگو کہاں سے کہاں نکلے گی لیکن میں یہ بنیادی طور پہ آپ کو یہ تین چار چیزیں جو بتانا چاہتا تھا تو یہ ایک پہلی چیز تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کیٹاگوری مینشن کیا کہ وہی کو پکڑنا دوسری بات جس پہ میں نے آج گفتگو کرنی ہے اور شاید کڑوی بات ہو کچھ بھائیوں کی آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور جو آپ کے ساتھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ خود ان پہ نظر رکھیں کہ کہیں شیطان ان کو جو ہے میٹھی نیند نہ سلا دے ماشاءاللہ اللہ ادھر اتنے بندے ساٹھ ستر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں تو بہت ہیں سیدنا عیسی علیہ السلام کے ساتھ تو بارہ ہم تھے تو بارہ والنٹیئر بھی ہمیں مل جائیں تو بہت ہیں جو کتاب اللہ اور سنت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو لے کے چلیں اچھا اس حجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی اس میں پھر مزید ایلیبوریشن کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر بہت زیادہ زور دیا اتنا زور دیا کہ بخاری اور مسلم میں جو حجت الوداع کا خطبہ ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں جو میں نے پڑھے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بھی ایک خطبہ سپرسیڈ کر گیا جب علیہ وسلم حجرت الوداع سے واپس آ رہے تھے مدینہ شریف تو غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے کے درمیان صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے ایک گفتگو فرمائی جو صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حدیث بھی وہ لکھی ہے 6228 نمبر حدیث ہے ہمارے بروشر کے اوپر لکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ میرا الفاظ سنیں آج میں جس درد سے بول رہا ہوں وہ آپ میرے دل کی کیفیت سمجھ نہیں سکتے اور میں ایکٹنگ کر کے یہاں رونا نہیں سکتا چاہتا آپ کے سامنے لیکن میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ واللہ ان کو اہمیت دے آپ صلی اللہ علیہ فرما صحیح مستم کتاب الفضائل چھ ہزار دو سو اٹھائیس نمبر حدیث بلکہ چار عدیث اوپر چلے ہیں تین اس سے پہلے بھی ہیں اور زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کر رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تم فرما ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اچھا فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصب یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں یعنی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے تم اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ اور پھر زید بن ارکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دلاتے رہے دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب جو آج نے چھوڑ دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب اس کے اندر ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے وہ تسیم و بحب اللہ جمی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ وہ گمراہ ہو جائے گا کیٹاگوریکلی مینشن کیا صرف کتاب اللہ کو سنت اس کے اندر شامل ہے کتاب اللہ کی تفسیر میں لیکن مین چیز جس کو پکڑنا ہے جس پہ امت جڑ سکتی ہے بھائیو نہ تو وہ فضائل اعمال ہے نہ وہ فضان سنت ہے نہ وہ الرحیق المختوم ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے حفاظت کے ساتھ جس کی گارنٹی اللہ نے خود دی انکر اس ابر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پکڑنے کا حکم قرآن کو دیا اور حسن سلوک کا حکم اہل بیت کے لیے پکڑنا قرآن کو لہذا ہم اہل سنت جو لوگ بھی اہل بیت کے بارے میں بکز رکھتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں چاہے سیدنا حسین کے بارے میں کرتے ہوں چاہے سیدہ عائشہ کے بارے میں کرتے ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور وہ چار لوگ جن کو سعید مصنف حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفضائل چیپٹر میں کہ اپنی چادر کے نیچے لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اجمائن چاہے نبی السلم کی ازواج ہوں یا یہ لوگ ہوں جو ان سے کسی بھی معاملے میں بکز رکھتا ہے اور ان سے بکز رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ ڈائریکٹلی شریک ہے یا یزید کی طرح ان ڈائریکٹلی شریک ہے ہم سب کا معاملہ اللہ کے سپرز کرتے ہیں ہم کسی سے محبت نہیں رکھتے ہم اہل بیت صابہ اکرام اور نبی رسم سے محبت کرتے ہیں کسی کو ہم کافر نہیں کہتے معاملہ ان کا اللہ کے سپرز کرتے ہیں ہم یزیدی نہیں ہیں کسی طریقے سے ہم رافزی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے ساب کرام اور اسی کے برعکس اہل بیت کی محبت کے اندر ہم ان لوگوں سے بھی بری ہیں جو ہمارے روحانی ماموں سیدنا امیر معاویہ ربی اللہ تعالیٰ انہوں کو برا بلا کہتے ہیں ہم ان سے بھی بری ہیں ہم ان سے بھی بری ہیں, بھی بری ہیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اوپر تبرے کرتے ہیں یا سعیدنا مبکر اور شہیدنا عمر کے اوپر بھی ہم ان سے بھی بری ہیں اہل سن سب سے پیار کرتے ہیں الحمد یہ تو ہے ہی پیار کا منہج وہ جو دوسری بات میں نے کرنی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بخاری اور مسلم میں موجود ہے ہی مسلم میں تو ڈیٹیل کے ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تمام نے بیک زبان کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ گوار اللہ گواہ رہنا تو اے اللہ گواہ رہنا, گوا رہنا ایک طرف ایک دفعہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ایک دفعہ صابۂ کرام علی امیدوان کی طرف اشارہ کیا گواہ بنا لیا کہ میں نے اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا لیکن اس کے بعد وہ ڈینجرس جملہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کو یہاں بلایا اور آپ بھی آئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہیں خصوصا ہم جس ملک کے اندر پیدا ہوئے سب میں جہاں گمرائی کی فضا عام ہو چکی ہے اہل حق مغلوب ہے اور اہل بک اہل باطل جو ہیں وہ اہل حق پر غلبہ کیے ہوئے ہیں جس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے آج وہ دوسری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اب جو بھی یہاں موجود ہے اب اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندوں پر وہ بوجھ جو اللہ تعالی نے ڈالا تھا انا سر القی علیہ کا کولم تکیلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں ٹھیک ہے وہ بوجھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو خوش اسلوبی سے کرنے کے بعد امت کے کندھوں پر ڈال دیا ایک شخصیت نے جتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اس وقت ایک سو پچاس کروڑ مسلمانوں کے اوپر وہ اسکیٹرڈ ہے بھائی تولا تولہ ماشا ماشا بھی نہیں آتا ہمارے سے لیکن ہم شیطان ننگا ناچ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر عام گستاخیاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دھجیاں بگھیری جا رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم تو مصروف آدمی ہیں آج تو جناب ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے ہم نے دکان میں بیٹھنا ہے اس وقت نیند آئی ہوتی ہے بھائیو اگر یہی باتیں سابق رام نے سوچ لی ہوتی تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچا ہوتا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ دین کی دعوت کا ٹھیک آج ان لوگوں نے اٹھا رکھا ہے کہ جنہوں نے کتاب اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے مولوی کی لکھی ہوئی کتابیں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور در بدر بارے مارے پھر رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ اپنے مولویوں کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہم اللہ کی کتاب کی دعوت کیوں نہ پہچائیں اسی لیے میں نے اس کو نام دیا ہے امام البیا کی دعوت قرآن اور اس ٹائٹل کو میں نے جو ڈیڈکٹ کیا ہے وہ اس قرآن پاک کی آیت کے ساتھ جو ہمارا یہ ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹائٹل پہ ہم نے وہ آیت لگائی ہے سورت الانام کی آیت نمبر انیسل قرآن بِه وَمَن بلد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وہی فرمایا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے یعنی جس تک بھی پہنچے وہ اس پر عمل کرے اور لوگوں کو اسی کی طرف بلائے یہ قرآن کی آیت اسی لیے ہم نے نام دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن یہ بھائی سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت قرآن نہیں ہے یہ سیدنا عمر کی دعوت قرآن نہیں ہے یہ سیدنا عثمان و علی اسی طریقے سے امام علیفا امام شافی امام مالک ان کی دعوت کے قرآن نہیں ہے یہ سب کے سب لوگ ہماری ہی طرح اسی قرآن کی دعوت کے دائت تھے لیکن آج ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے کیوں انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام کرنے میں گزار دی اور ہمیں جو ہے ہم منہ نہیں کھول سکتے اپنا یہ لکھ کے ریسرچ پیپر جو آج پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ کتنی تحقیق کے ساتھ یہ چار ریسرچ پیپر لکھے گئے ہمارے پاس تو پکی بکائی کھیر موجود ہے یہ پچاس آیات کے ساتھ ریسرچ پیپر اس کے علاوہ جتنے ریسرچ پیپر ہیں یہ ہم کسی کو دے بھی نہیں سکتے کہ بھائی یہ پڑھ لو میں شام کو آ... آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اور یہ نہ سمجھیے کہ ہماری نجات ہو جانی ہے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور نمازیں اپنی سیدھی کرنے سے ایٹ لیسٹ چار شرطیں اللہ تعالی نے کیٹاگوریکلی مینشن کر دی ہیں کامیابی کیسم ہر انسان خسارے میں مگر وہ جو کم از کم یہ کام پورے کرے گا بینچ مارک یہ ازینہ آمنو جو ایمان لایا جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ عامل اور نئے کمال کیے اس کے بعد جا کے درباروں پر نہیں بیٹھ گئے کمروں کے اندر جو جا کے نہیں بیٹھ گئے اپنی مسندوں کے اوپر مدرسوں کے اندر نہیں بیٹھ گئے بلکہ پھر انہوں نے کیا کیا وتوا صوب الحق پھر انہوں نے وسیعت کرنی شروع کر دی حق بات کی یہ قرآن جو حق ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ اگلا ہوگا کہ پھینٹی لگے گی وط وا پھر پھینٹی لگی باتیں سننی پڑی کسی کی طرف سے گالیاں سننی پڑیں تو وط وا پھر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا یہ بالکل انٹلیکچل ترتیب ہے ایک چین کے ساتھ چلتی ہے ایمان لانا نیک امال کرنا حق بات کی تبدیل کرنا اور اس کے بعد اس پر صبر کرنا جو لوگ برا بھلا کہیں گے کبھی کوئی کچھ کہے گا کبھی کوئی کچھ نام رکھے گا ہمیشہ اہل حق کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شیطان گائیڈ کرتا ہے اہل حق کے خلاف یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے یہ تو اماموں کو نہیں مانتے یہ تو اجما کو نہیں مانتے یہ تو قیاس کو نہیں مانتے یہ سب بھائی جھوٹے پراپو گنڈے, اہل سنت کے خلاف چل رہے ہیں. اہل سنت تمام فرقہ واریت سے بری ہیں اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے یہ ایک مبارک گروہ ہے جو کہ صحابہ رام علیہ امردوان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا مانا علی اور قیامت تک چلے گا صحابہ رام علی امردوان کا امام کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہ گروہ کہہ رہا ہیں ہمارا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کامل الایمان مسلمان ہیں کہ جو فرقوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب نہیں کرتے اور یہ اہل سنت کا لفظ بھی مجبوری سے انہوں نے اڈاپٹ کیا اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں آج کے دور میں کہ جب اہل بدت اٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا تو اس وقت امام مسلم سے ہی مسلم کے مقدمے میں لے کر آئے ہیں کہ اہل سنت کی روایتیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں ورنہ کسی بھی محدث نے ایز فرقے کا نام کسی گروہ کا نام یہ نہیں رکھا کہ یہ کسی فرقے کا نام کہ یہ اہل سنت جو ہے یہ قرآن پاک میں یہ اس طریقے سے نہیں انہوں نے دعوت دی اسلام کی ریلی سائٹ آف اللہ از اسلام اسلام ہی قابل قبول دین ہے اللہ کی برگاہ میں ومن اب کبھی من الخاطرین جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور قیامت والے دن آیا اللہ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا اور وہ خزارہ آ جائے گا اسی لیے حکم فرمایا وا تاسیم بے حب اللہ جمی اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں فرقوں میں مت بٹو لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کوئی بھی جماعت کوئی بھی گروہ اٹھتا ہے تو آئے تو یہی پڑھتا ہے لیکن وا تاسیم و بحب اللہ جمی پڑھ کے کہتا ہے کہ او دیوبندی ہو جاؤ فرقوں میں مت بٹھو او برلوی ہو جاؤ او وہ ہو جاؤ او شیعہ ہو جاؤ بلاتے فرقوں کی طرف ہے اور کہتے ہیں وا تاسیم و بحب اللہ جمی اور ان کے لیے بڑی خطرناک خطرناک خوشخبری صورت الرام کے اندر اندین فرقین مکان جن لوگوں نے بھی دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لط امن ہوں ویشی احمو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان نما امر ان کا معاملہ اللہ کے سبرد ہے سمب بھی فالون پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا ان کے کرتوب جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے لوگوں کو فرقوں کی دعوت دیا کرتے تھے تو آج اگر یہ چیز ختم ہو جائے اور سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول پر جمع ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو فرقے ختم ہو جائیں گے لیکن یہاں سب کانٹیننٹ کی بدبختی یہاں اسلام آئے ہوئے بارہ تیرہ سو سال ہو چکے ہیں جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تابی رسول تھے سات سو بارہ عیسوی میں لے کر آئے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اسی سال کے بعد اس وقت تو پیور حالت میں اسلام آیا لیکن اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کے اندر افغانستان کی طرف سے ایم پیور اسلام آیا تو یہاں پھر دین کی دھجیاں بکھیری گئیں اور اب حالت یہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بزرگوں کا گستاخ ہے رسول اللہ کا گستاخ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے بزرگوں کے کتاب میں لکھا ہے چشتی رسول اللہ اس کو کہتے ہیں تم بزرگوں کے گستاخ ہو جس کو یہ بتایا جاتا ہے تمہارے بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے اشرف علی رسول اللہ اللہ علی اشرف والا آل اشرف اس کو کہا جاتا ہے آپ ایک ہزار کتابوں کے مصنف کے گستاخ ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک جملہ بولنے لگا و ہم پوری دنیا کے بزرگوں کے گستاخ ہو جائیں ہم کافر نہیں ہوں گے لیکن تم پوری دنیا کے بزرگوں کو اپنا امام مان لو رسول اللہ کے گستاخ ہوگے تم کافر ہو جاؤ گے اگر تمہارے زوم میں ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں تو اللہ ہم رسول اللہ کے گستاخ نہیں ہیں ہمارے پروفٹ کی محبت نے ہمیں یہاں تک ہے کہ ہم اتنی زبان کھول کر تمہارے بزرگوں کی کتابوں کے اوپر گرفت کرتے ہیں بزرگوں پہنی جا رہے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا کتابیں تبدیل ہو گئی ان کا معاملہ اللہ کے برد لیکن کیونکہ تمہارا یہ دعوی ہے کہ تمہارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اور صحیح لکھی ہیں یہ مارفتی گلا پھر ہم ان عبارتوں کے اوپر گرفت کرتے ہیں کہ واللہ ان کو چھوڑو اور نبی کے مبارک قدموں تک آ جاؤ اور یہی ضلعت اکتیس سال مجھے بھی اٹھانی پڑی اور بڑی مشکل کی بات چیز سمجھ آئی میں نے اپنی ایف ایس سی اور میٹرک کی لائف کے اندر وہ تصوف کی کتابیں پر ماری جن کے آج نام بھی نہیں لوگوں کو آتے جو صوفیاء بڑے بڑے بنے بیٹھے ہوئے لیکن ولہ جب 2001 کے اندر بخاری اور مسلم پڑھنی شروع کی قرآن پاک کا ترجمہ 2007 میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ مسٹرسم از اے ریلیجن اگینسٹ اسلام تصوف ایک پورا دین ہے جو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اسلام کے مقابلے پہ اور اس کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں میں صرف بخاری اور مسلم کا کمپیریزن کروانا شروع کر دوں صوفیاء نے اپنی کتابوں میں ہیڈنگز بنا کے چیپٹر بنائے ہیں نکاح کے نقصانات کیمیائی سعادت میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں امام محمد رزالی نے کشف الماجود میں علی بسمان حجویری نے بلکہ وہ لکھتے ہیں میں نے تو غلطی کی تھی زندگی میں شادی کرنے کی اور بخاری اور مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں کتاب الکاح چیپٹر میں پہلی حدیث قال الله سبحانه وعن النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تذکرۃ الاولیاء جس کا دیوبند اور بریلوی ہمارے بھائی بھائی میں پبلک کو کہہ رہا علماء کو نہیں کیونکہ ان کی مثال تو وانتم تعلمون ہے وہ تذکرۃ الاولیاء کا ترجمہ کرنے جو ایک موثبر کتاب ہے تصوف کے اوپر شیخ فرید الدین عطار نے આજ سے تقریبا آٹھ سو سال پہلے لکھی ہے آپ وہ کتاب پڑھ کے دیکھیں ہم تو بڑا جمتے تھے وہ کتاب پڑھ کے گستاخیوں سے پر ہے بایزید گستامی کے اوپر پورا چیپٹر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے بزرگ بایزید گستامی لیکن ہماری ضرورت نہیں کہ ایک جملہ بول سکے کہ اس گستاخ کی بات کو نہ مانو بخاری اور مسلم کہہ رہی ہے لوالح ہم شفاف کا جھنڈا جنتیوں کا جھنڈا میرے امام کے ہاتھ میں ہوگا امام پھر بکواس کرتے ہیں جو حنفی ہیں امام ریفا کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے جنت میں جو شافی ہیں وہ امام شافی کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے جو مالکی ہیں وہ امام مالک رحمت اللہ کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے یہ سارے امام ہمارے لیے کابر احترام ہیں کیونکہ یہ علیہ سنت کے امام تھے انہوں نے کہیں یہ بکواس بھی کی ہے کہ ہمیں کوئی جھنڈے ملیں گے کہیں یہ فرمایا ان کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی یہ بات کریں تو آپ لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے جاؤ گے ہم کہیں گے بھائی ہمارا جنڈا تو تنخرم ہے بخاری اور مسلم میں کیونکہ ہم نے تو اس کو امام مانا ہے جو کائنات کا امام ہے جو انبیاء کا امام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام کا تو جھنڈا ہے ہمیں پتہ ہے تمہارے اماموں کے جھنڈے کہاں سے آگے بھائی تم نے خود سے فیبریکیٹ کر لیے تو یہ میں آپ کو یہ اتلک باتیں آج میں بڑی روٹین سے ہٹ کے یہ باتیں کر رہا ہوں پوریا قسم کی جس کو کہتے ہیں ننگی باتیں یہ اس لیے کہ یہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ قسم کی ایک دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں پڑھ لکھے لوگوں تک سمجھدار لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کس قدر گمرائی نے پنجے گاڑ لیے ہمارے سب کانٹینٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علاقوں میں اور جو لوگ کتاب اور سنت کی آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں وجہ کیا کہ یہ لوگ جن کا دعویٰ کہ ہم لوگ یہ کرتے رہے ہم نے اتنا اسلام فلایا ہمارے بزرگوں نے اتنا کو کلمہ پڑھایا یہ کیا وہ کیا اسٹیٹسٹکلی یہ بات ہی غلط ہے آج سے اگر آٹھ سو سال پہلے نو, نوے لاکھ نے یہاں کلمہ پڑھا ہوتا نا تو دنیا میں صرف مسلمان ہی ہوتے یہ اسٹیٹسٹکلی بات غلط ہے اس وقت نبے لاکھ لوگ ہی نہیں صحیح رہے تو یہ سب وہ دیو مولائی کس سے کہانی ہے اگر سپوز پڑھا بھی ہے تو آج سے ہزار سال پہلے ایران کے اندر جو بزرگ آ کے جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں دیوباندور بریلوی بھی کہتے ہیں کافی ہم ایل سنت کسی کو کافر نہیں کہتے صرف اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے فلاں کافر فلاں کافر نہیں صرف یہ کہیں گے اس کا عقیدہ کفری ہے شرکیہ ہے اس کا معاملہ اللہ کے اسپورٹ اس کو مینشن نہیں کریں گے یہ کافر ہے تو ان شیعہ کو جن کو آپ کافر کہتے ہیں احمد اب ریلوی صاحب نے بھی ان کے خلاف فتویٰ لکھا جو بن کے علماء نے بھی لکھے ان کے بھی تو بزرگ ہزار سال پرانے ہیں ان کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں وہ بھی تو بزرگوں کے زوم میں ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ لوگ ایران میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ شیے ہی ہوتے آپ صرف اس لیے یہاں پر اڑمی ہیں کہ آپ یہاں پیدا ہوئے ایران میں ہوتے تو آپ شیعہ ہوتے اور اگر معذلہ اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو آپ قادیانی ہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے فہم کے ذریعے کوئی بھی کتاب اور سنت کے منس تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتے تو انہوں نے ظلم کیا, کیا کہ یہاں پر اسلام آیا ہزار سال سے کسی نے جرت نہیں کی کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر دے اردو میں یا بخاری اور مسلم کا ترجمہ کر دے اور مجھے ایک دیوبند عالم کی بات بڑی پسند ہے اٹکے ہیں انہوں نے مناقب ابی کے مقدمے یہ بات لکھی ہے کہ علماء دیوبند کو میں کہتا ہوں کہ غلط تو تمہاری ہیں تمہیں کس نے کہا تھا تم قرآن کا اور بخاری اور مسلم کا ترجمہ کرو اب پبلک کو پتا چل گیا اب تمہارے ڈکوسلے نہیں چل سکتے اب دکھتو اپنی غلطیاں تم نے ترجمہ کیوں کیا اب تم لوگوں کے نماز ایسے پڑھنی ہے وہ تو کہیں گے بخاری میں ایسے لکھی ہوئی ہے تمہارے منہ پہ چپیڑ ماریں گے کسور تمہارا اپنا ہے تم نے بخاری مسلم کا ترجمہ کیوں کیا دیکھیں کتنی ضرورت اس بندے کی یہ بات لکھی ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں تو جتنی بڑی ضرورت اس نے کی اپنے بقبے فطر میں کتنی بڑی ضرورت کی یہ اگر بات فرشتوں نے لکھ لی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کھڑا کرے گا کیا تو یہ کہتا تھا لوگوں کو قرآن بخاری مسلم سے دور ہو اور تمہارے بزرگوں کی وہ فرسودہ کتابیں جن میں شرکیہ واقعات اور نبی کی شان میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں وہ تم گلی گلی محلے محلے بسترے اٹھا کے وہ کتاب لے کے لوگوں کو پڑھاتے اور سناتے پھر اور اللہ کی کتاب سولہ سال ہو گئے تمہیں لیکن کتاب اللہ کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے کوئی کرسچن کے تمہارے سامنے بیٹھ تم تمہارے منہ بند ہو جائیں گے اس کے سامنے تم بات ہی نہیں کر سکتے تم کیا دین کی دعوت دو گے اور جس دین کی دعوت دے رہے ہو وہ بھی وہ دین نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیکھ کے جی پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں محنت تو بھائی میں اس کا ایک جملہ بولتا ہوں ایک سمجھانے کے لیے مثال کے اگر میں ایک مستری یا مزدور ہائر کروں اس کام کے لیے کہ اس نے نیچے سے اینٹیں اٹھا کے فرسٹ فلور تک پہنچانی ہے صبح آنا ہے مستر مستری اور مزدوروں نے اور انہوں نے کام شروع کرنا ہے اور وہ مزدور کو میں ڈیوٹی لگاؤں کہ تمہیں میں پانچ سو روپیہ دیہڑ دوں گا یہ ساری اینٹیں اوپر پہنچا دو شام تک وہ شام تک اینٹیں تو اوپر نہ بجائے اوپر چھت کی صفائی کرتا رہے جھاڑو سے تو شام کو آئے کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے تو کیا خیال ہے میں اس کو انعام دوں گا میں کہوں گا ظالم تو, تو مستری اور مزدور کل انہوں نے آنا ہے ان کی اب میں دیہڑ ان کی بھی مجھے پڑ گئی تیری دیہڑ میں کہاں سے دوں تھی اینٹیں کیوں نہیں اوپر سے وہ کام کیسے شروع کریں گے اسی طریقے سے جو قرآن پاک کو چھوڑ کر فضانے سنت کو یا فضالے مال کو یا کسی اور کتاب کو لے کر گلی گلی ٹھوکر کھاتے پھر رہے ہیں وہ بے شک سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مثال اس بندے کی ہے جو اللہ نے کتاب دی تھی اگر اس کی دعوت نہیں بچائی تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور یہ بات یاد رکھ لیں یہ جو زوم ہو جاتا ہے جی رائے بھنڈ میں سولہ لاکھ بندے نے نماز پڑھ رہی اجتماع کے اندر ملتان شریف میں بیس لاکھ اسلامی بھائی اکٹھے ہو گئے مرید کے میں اتنے جو بھائی کھڑے ہو گئے جماعت و کے اور فلا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی اسلام کے نزدیک کوانٹٹی از نو ناٹ اتھارٹی کوالٹی از اتھارٹی ایک مواحد بھی اللہ کو پیارا ہے لوت علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لے گئے دو بیٹیاں صرف تو کیا لوت علیہ السلام ناکام ہو گئے ساڑھے نو سو سال سیدنا نو علیہ السلام نے تبلیغ کی صرف اسی بندے مسلمان ہوئے کیا نور علیہ السلام ناکام ہو گئے سیدنا عیسی علیہ السلام نے وہ مرضے دکھائے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے مردوں تک کو زندہ کیا انہوں نے اللہ کے اذن کے ساتھ لیکن صرف بارہ بندے ان کے بلیمان لے کے ان کی زندگی کے کیا وہ ناکام ہو گئے اور بھائیو اللہ کے نبی ناکام نہیں ہوئے وہ امتیں ناکام ہو گئی ہیں آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی دعوتیں لے کے چل رہے ہیں یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں الحمد اب جس طریقے سے فضا چل پڑی ہے اور ہمارے جیسے گمراہ لوگ جن کو آج سے دو ڈھائی سال پہلے کوئی دیکھتا تو کہتا شاید ان کے قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھا کے تو آج دعوت کا ذریعہ بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور الہدا قرآن کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر چاہے مشرق اس کا برا مان جائیں یہ دین سارے ادیاان کے اوپر غالب آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کا کٹیگوریکل وعدہ ہے تو اب انشاءاللہ تعالیٰ بس میں کنکلوڈیو جملے بولتا ہوں کہ یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پچاس آیات پر مشتمل ایک ریسرچ پیپر ہے جس کے اندر ایک دائی کو کس <خصف> طریقے پر دعوت پیش کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی تک اس کا लिखा لکھا ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں اور یہ ایک انٹلیکچل ترتیب میں لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹاپک جو ہے وہ گٹ مٹ ہے نہیں یہ الحمد للہ سال کی محنت کے بعد اس کو لکھا گیا ایک دائی کو یہ آیات آتی ہو تو وہ کسی بھی مسلمان تک جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے چاہے دیوبندی ہے بریلوی ہے لدیس ہے چیا ہے ایون ہے جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کو اس کتاب کے اوپر دعوت دے سکتا ہے, کیوں؟ وہ چیز ہے جس پر ہم امت کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو یہ میں نے محنت کر کے وہ پچاس آیات پورے پرانے پاک میں جو تھی ان کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے تقریباً دس ٹاپکس کے اندر اور الحمدللہ اللہ ان ٹاپکس کے اندر جو بہترین طریقے سے چیزیں پریزنٹ ہو سکتی تھیں مثلا اطی اللہ رسول پر قرآن پاک میں مور دین پچاس آیات ہیں لیکن ان میں سے میں نے صرف دو چوز کی ہیں جو اسٹرانگلی اتنی اسٹرانگ تھی کہ جو ہر چیز کو کور کرتی ہوں بےکب ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی اسٹرانگ ہے لیکن کچھ چیزیں بہت زیادہ ہیں جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مجھے بات یاد آ گئی جو جامعہ تر میں ہے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کبھی یکلیم شاہ جو اللہ تعالی اس گناہ کو تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شرک کے ساتھ دنیا سے گیا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا تو وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ میں شرک نہیں کرتا مجھے امید ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا تو یہ جو دس ٹاپکس ہیں وہ میں ٹاپکس کی مین ہیڈنگ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا ٹاپک اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات وحی یعنی قرآن اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح احادیث شخص سے سو فیصد پاک محفوظ اور صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود اور سمجھنے کے لیے آسان ہے اس پہ میں چار آیات یہاں لے کر رہا ہوں پرانے پاک سے جو یہ ثبوت دیتی ہے یہ میں نے گفتگو جو کی یہ اس کے ثبوت میں چار آیات ہیں اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے یہ ہم اب اس کو بھی اس طرح بھی سمجھیں کہ میں آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں آپ نے کسی مسلمان کو کیسے دعوت پیش کرنی ہے تو آپ نے پہلی بات یہی کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماتیں وہی ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت کی شکل میں محفوظ اور شخص سے صوف سب پاک اللہ تعالی نے ہمیں محفوظ حالت میں دے دی ہیں اس کے بعد اگلی بات کیا کرنی ہے وہ ہے دین اسلام قبول کرنے کے سوا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اب اس سے کسی اس کو استلاف ہو سکتا ہے اس میں آیات میں آٹھ آیات لے کے ہوں جن میں سے کچھ میں نے پڑھی بھی ہیں اور یہ آیت بھی سن لیں یا اللہ ون تم مسلمون والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھنا تمہیں موت آئے اس حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اور دیکھنا تمہیں موت آئے موت نہ ہے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہونا اللہ کا فرم مردان ہونا اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہے دین اسلام میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات متنکن حجت اور دلیل نہیں ہے اس میں کس کا اختلاف ہو سکتا ہے اس کانٹیکس کے اندر بھی دو آیات میں لے کے آیا ہوں اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے تیسرا دین اسلام کی طالبات جو سچی تعلیمات ہیں وہ ذاتی گمان اور بے اصل اور بے بنیاد خیالات کی بجائے صرف صحیح علم پر قائم ہے یعنی میرا وجدان کہتا ہے جی اور ساڑا کی قیدا جی فیس بلائنڈ ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور وہ علم کتاب اور سنت کا علم اور اس میں سب سے وہ اسٹرانگ آیت ہے جو ٹین کمانڈمنٹس بنی اسرائیل میں آئی ہیں جو تو میں موجود تھیں وہاں تقما علیہ سلح کبھی علم انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے کل مسا بے شک آ اور عقل دماغ فواد کا بعض لوگوں نے ترجمہ دل کیا لیکن یہ فائید عربی میں کہتے ہیں بجیا کو کنکلوژن کو فائدہ بھی اسی سے نکلا ہے اور پرانی کتابوں میں فے بھی لکھا ہوتا تھا تو یہ فواد جو ہے یہ عقل کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ عقل یہ تین انسٹرومینٹ کی وجہ سے تیری پوچھ ہوگی قیامت احمد دین اللہ نے تجھے جو تین انسٹرومینٹ دیے اس کو یوز کر کے نے حق بات تک کیوں نہیں پہنچا چوتھا ٹاپک اس کے اندر پانچواں دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد دو سرچشموں پر ہے قرآن اور سنت اور سنت وہ جو سعی ال احادیث سے نکالی گئی ہو اس کے بعد چھٹے نمبر کے اوپر قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر تین شرائط ہیں اب یہ اسی ترتیب سے چلیں گے کہ ذاتی گمان کو چھوڑ کر علم پر آئے اس کے بعد علم میں بنیادی چیز قرآن اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک کوشش کرنے وہ لوین جادین لنسب النا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے ان کے پاس مولوی کی ڈگری ہونا شرط نہیں جو بھی کوشش کرے گا از دا ریسپانسبلٹی آف آل مائٹی اللہ کہ ہر شخص تک دین سمجھ آئے ورنہ موچیوں کے لیے دین ہی نہ ہو صرف ڈاکٹر انجینئر کے لیے ہو تین شرطیں پہلی ایک کوشش کرنا دوسری بات متوجہ ہو کر سننا اور تیسرا اپنی اصل استعمال کرنا یہ وہ ٹاپک چھ ہو گئے ساتمہ ٹاپک قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور کتاب کے ذریعے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور جہاد اکبر کرنا ممکن ہی نہیں ہے <coughs> یہ ہے جہاد اکبر جو سورت الفرقان کی باون نمبر آئت میں ہے فلافرین <قبیرہ> اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں ان کو درگزر کریں اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں آٹھواں ٹاپک قرآن حکیم سے دوری اور آخرت میں ناکامی کی اصل وجہ اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی ہے ایک بریلوی جب یہ سوچتا رہے گا یار اتنے بڑے بڑے, بڑے بزرگ غلط تھے ایک جو بندی یہ سوچتا رہی اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط تھے ایک اہلدیج جی گزرتا کہنا شروع کر دے کہ میرے اتنے بڑے بڑے, بڑے بزرگ غلط تھے یہ آج مجھے کہہ رہا ہے بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے یہ کرو صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ دو آسے مسافر کرنا سنت ہے تو یہ مجھے یہ بات بتا رہا ہے میرے بزرگوں کو نہیں تھا نہیں یہ بات نہیں کے اوپر رکھنی ہے اور بزرگوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیروی کرنی ہے اور نواں ٹاپک ہے قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مذمت صراط مستقیم کی پہچان اور ناقابل معافی جرم کی نشاندہی فرقوں کو چھوڑے اور صراط مستقیم کو ایڈاپٹ کریں اور وہ سرات مستقیم جسے آج لوگ راگ لاب کے بریلوی جب وہ پڑھتے ہیں سرات اللہ دینا انعام تعلیم تو کہتے ہیں دیکھو مہین الدین چیشتی علی اجویری اور یہ دمڑی علی سرکار کھوتے علی سرکار کتے علی سرکار پگیاڑ شاہ یہ پگیاڑ شاہ یہ زیادہ مسجد ہے اسلام آباد ہائی وے کے اوپر اس کے سامنے پگیاڑ شاہ سید پہ گیا پگیاڑ شاہ جو ہے وہ مزار بنا ہوا ہے بقاعدہ امدادہ کریں آپ اور نام یہاں سے پڑھ کے ان کے نام لیتے ہیں اسی طریقے سے دیوبان کیا پڑھتے ہیں سرات اللہ علی نام تعلیم وہ کہتے ہیں قاسم نونوتوی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے پھر کہتے ہیں اشر تھانوی صاحب وہ اشرف علی رسول اللہ والی سرکار اچھا اسی طریقے سے وہ فلاں کا نام اسی طرح اہل حدیث پڑھیں گے تو وہ کہیں گے لاما وحید زبان بعض لوگ بعض کہیں گے اسماعیل دلوی اور جو اہل اصل ہوں گے اہل حدیث کے اندر وہ کہیں گے نہیں ہم کتاب اللہ اور سنت کو اپنا من سمجھتے اور میری کوئی ذاتی ایپلیشن کی بات نہیں ہے ولہ میں جتنا میں نے اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر سوائے شامی غلطیوں کو نکال کر جو رجحان دیکھا ہے کتاب اور سنت کی محبت کا ان کی عوام میں علماء واقعی مقلد ہیں اپنے بزرگوں کے اور بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے میرا عوام اور اسی طریقے سے پہلے نمبر پر پہ میں ایل عدیس کو لیتا ہوں اس معاملے میں عوام میں دوسرے نمبر پر بریلوی عوام ان کے دلوں میں واقعی نویسلم کی اتنی محبت ہے میں خود بھی 31 سال بریلوی رہا ہوں اگر ان کو اس ریتن سے بات کنوے کر وہ کتاب کی کتاب اور سنت کی بات قبول کر لیتے ہیں اور تیسرے نمبر پر دیوبند وہ جو بھی معاملہ ہے ان کی تکلیفرف کی سختی کا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے صرف آپ نے اس کو اگنائٹ کرنا ہے لہٰذا اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ کی پبلک میرے نزدیک میں ان کو گمراہ نہیں کہتا بریلوی دیوبندی اہل حدیث پبلک جن بے کو چیزیں نہیں پتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ وہ غلط کر رہے ہیں میں اس کو انڈوز کروں گا میرا کام ہے کہ میں ایک اہل حدیث کو بتاؤں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکت بھی ننگے سر پڑنا ثابت نہیں آپ سر جھام کے نماز پڑھیں بلکہ نماز کے علاوہ اب یہ تمام کریں میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک بریلوی کو سمجھاؤں کہ بھائی قبر کے اوپر جا کر قبر والے کے لیے دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی دعا کرنی کہ اے قبر والے میری مدد کر اسی طریقے سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ایک جو بندی بھائی کو سمجھاؤں کہ بھائی آپ کے سامنے جب کوئی صحیح حدیث آتی ہے تو آپ یہ نہ فوراً کہہ دیا گئے ہمیں ماؤں مقل ہے آپ فوراً کہا کریں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کریں گے اور جب آپ کو دکھایا جائے کہ آپ کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ لکھا ہے تو آپ کہیں بھائی ہم بری ہیں لیکن ولہ میں وسوخ سے کہتا ہوں میرا آج تک بھی واسطہ جب بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عوام سے پڑھا ہے اور میں نے ان کو کتاب اور سنت کا علم سامنے رکھا ہے کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس کو غلط کہیں یہ سارا فطرہ مولویوں کا کھڑا کیا ہوا ہے اور جب میں مولوی کہہ رہا ہوں ولہ اس سے مراد میری علمائے سو ہے صرف علمائے حق کے قدموں کی گھاگ میری آنکھوں کا سرمہ لیکن چونکہ زیادہ تر علمائ سوئی ہیں وہ اپنے فرقے کی محبت کے اندر زیادہ وہ ساری دکانداری اور روٹیاں چل رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر تو ہم بھی محبت کے ساتھ پریزنٹ کریں تو یہ نوا اس کے اندر وہ ٹاپک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ مجھے میرے رب نے سرات مستقیم دکھا دیا ہے وہ سراۃ اللہ عالم تعلیم سے بات کری تھی میں بتا رہا ہوں سراط مستقیم کو قرآن میں آیا ہے وہ کیا ہے مستقیم سورت الام کی ایک سو اکسٹھ سے لے کے ایک تک آیا میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے سرات مستقیم کا اس کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے ملت ابراہیم حنیفہ جو دین قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو حنیفا سب سے ٹوٹ کر ایک رب کے ہو گئے تھے وہ ماں کا نا من المشرکین اور وہ مشرک نہیں تھے یہ سب سے بڑی بات شرک سے ہنڈریڈ پرسینٹ بیزاری کا اظہار وہ ہے مستقل وہ ماں کا نا من المشرقین اور اب وہ وجد امیز آیات آ رہی ہیں پل ام ن سلا محبوب آفرماد بیشک میری نماز روسو کی اور میری قربانی جو انشاءاللہ صبح ہم کرنے جا رہے ہیں کل وہ محیا اور میری زندگی وہ مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک اللہ پھر شرک کی بریکٹ آ میں شرک نہیں کرتا اس کے ساتھ وہ بزا علی اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وَانا اول کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں تو نبی در اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں مسلمان ہمیں بھی مسلمان یا مسلم کوئی بھی لفظ میں جماعت المسلمین خوارج والی بات بھی نہیں کرتا وہ اس نام کے اوپر باقی صاحب وہ کافر کہتے ہیں میں اہل سنت کی بات ہوں کہ مسلمان یا مسلم کوئی بھی لفظ اس کے اوپر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اور اس میں جو دسواں ٹاپک ہے یہ میں دس ٹاپک اس طرح کی ہیں کہ جو پہلا ٹاپک ہے اس کی ہیڈنگ کوئی نہیں ہے صرف لکھنے کی آج ہے بھائی یہ دوسرا ہے یہ تیسرا اس طرح دسواں ٹاپک ہے قرآن حکیم کی بنیادی دعوت غلبہ توحید ہے اور اس میں بھی دو باتیں عبادت بھی صرف اللہ کی اور دعا بھی صرف ایک اللہ سے نابود و ایا کا نسائن اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے ہم کبھی نہیں کہیں گے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے نہیں نہ فرشتوں کو پکاریں گے نہ کسی بزرگ کو پکاریں گے نہ کسی پیغمبر کی روح کو پکاریں گے بلکہ اس کو پکاریں گے جس کو پکارنے کی ترغیب ہمارے امام نے ہمیں دی ہے المستر للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا ہے یا تو یوں برہمتی اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یا اللہ مدد کہنا جائز ہے اردو میں لیکن اگر آپ کہیں کہ حدیث سے الفاظ یہ کوئی بھی ثابت لہذا اس کو چھوڑ کے نا اس سلوگن کو عام کرنا چاہیے یا کوں بے رحمتی کا تغیذ سننے سے ثابت ہو اس کو جو ہے سلوگن بنانا چاہیے اختیار اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا ہے بارش برسانے کا لیکن پکارتے ہم اللہ کو ہیں فرشتے دروشید نبوی وسلم کی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ علی محمد صلی محمد اللہ آپ بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فرشتوں کو پکارنا یہ شرک ہے کسی بھی ہستی کو اللہ کہہ رہا اللہ کی مرضی فرشتے کو مدد کے لیے بھیج دے جیسے کتاب البکالا چیپٹر صحیح بخاری کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے حفاظت کے لیے یہ اللہ کی مرضی ہے ہم نہیں کریں گے ہم پکاریں گے صرف ایک اللہ کو اور اس میں وہ آخری بات بھی یاد رکھے جو اسی ٹاپک کے اندر ہے وہ یہ ہے ولاقت کی کلت ان رسولہ اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ایک ہی دعوت دے کر اَنِعْبُدُ اللَّهِ عبادت کرو اللہ کی وجہ اور جھوٹے خداؤں اور شیتان سے بچو اور آخری نصیحت جس میں میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سورہ سبزہ کی بائیس نمبر آیت ہے بسم اللہ رحمان الرحیم وَمَنْ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جب اسے اس کی رب کی آیات سنا کر وسیعت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے <سؤال> <سؤال> مجرم نہیں بنتے کہ ہم کتاب اللہ کے مقابلے پہ یا کن عبدو یا کن کے مقابلے پہ کسی بزرگ کا شعر سنائیں نہیں <śled> ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں سبحان اشد اللہ ولی اللہ, اللہ محمد محمد وبارک وسلم ولی علیہ وما علیہ اللہ المبین ابھی شاہ کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں اذان کا جواب بھی دیں اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں